اکیسویں صدی خالق کی تخلیقی اسکیم یعنی کریشن پلان ہمیشہ سے ثابت شدہ حقیقت تھی لیکن بیسویں سدی کے بعد دنیا میں ایک نیا دور آیا جبکہ نظری حقیقتیں مادی حقائق کی روشنی میں قابل فہم یعنی انڈرسٹینڈیبل بن گئیں مثلاً